اللہ ہے جسنی حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی ترازو اور تم کیا جانو شاید قامت کر بھی ہو